بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى يا ايها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه وعلموا ان الله مع المستقيم محترم مسلمان بھائیو بہنو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ موجودہ دور میں پاک جہاد افغان جہاد کے لیے معاون و مفید ہے۔ کیونکہ پچانوے فیصد امداد نیٹو فورسز کو پاکستان کے راستے پہنچائی جاتی ہے اللہ تعالی مجاہدین کو ان بدبخ ڈرائیوروں کو قتل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو کراچی سے کابل تک روزانہ نیٹو فورسز کے مہمانوں کو رسد پہنچاتے ہیں اور مسلمانوں کے خون سے روٹی کھاتے ہیں ہر حکومت کے چار ستون ہوا کرتے ہیں نمبر ایک معیشت اقتصاد یعنی بینک اور آمدنی کے ذرائع نمبر دو مقننہ قانون ساز ادارے یعنی پارلیمنٹ اور سینٹ وغیرہ نمبر تین عدلیہ جو کفری قانون کے مراکز ہیں عدالتوں کے یہ وکلا اور ججز انگریزی برطانوی غلامی کی یادگار ہیں ان یادگاروں کو ختم کرنا چاہیے نمبر چار انتظامیہ پولیس لیویز یا ایچ سی وغیرہ یہ انگریزی قوانین کی حفاظت کرتے اور مسلمانوں پر اس کفر کو نافذ کرتے ہیں اور اس کفری نظام اور قانون کی مخالفت کرنے والوں خصوصاً مجاہدین کو تشدد و اذیت کے نشانہ بناتے ہیں اور پاک فوج ان چاروں ستونوں معیشت مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ کی محافظ ہے مجاہدین سے درخواست ہے کہ ان مذکورہ اداروں اور ناپاک فوج کے ہاتھ پاؤں توڑ ڈالیں تاکہ انگریزوں کا بنایا ہوا حکومتی ڈانچہ تباہ ہو اور اسلامی حکومت کی راہ ہموار ہو جنگ کی دو قسمیں ہوتی ہیں سرد جنگ اور گرم جنگ تین انتہائی خطرناک دشمن ہیں جن کا تعلق سرد جنگ سے ہے نمبر ایک جاسوس جاسوسوں کی کارروائیوں سے ڈرون حملوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اسی طرح این جی اوز وغیرہ بھی جاسوسوں کی ایک قسم ہے ان کی گردنیں خوبصورت طریقے سے کاٹ کر منظر عام پر لائی جائیں اس کے لیے تیز دھار تلوار اور آبدار خنجروں کا استعمال مجرب نسخہ ہے نمبر دو صحافی وہ صحافی جو جہاد کو فساد اور طالبان کو چور ڈاکو اور اغواکاروں کی شکل میں میڈیا میں پیش کر کے کفار کی آنکھ اور زبان بنے ہوئے ہیں اور سادہ لوح مسلمانوں کو اپنے ہی مجاہد بھائیوں سے برگشتہ اور متنفر کر رہے ہیں ان کا بھی وہی علاج ہے جو جاسوسوں کا ہے کیونکہ یہ تاریخ کو مشق کر رہے ہیں جو ظالموں کے خلاف جہاد کو اپنے اخباروں ریڈیوز اور ٹی وی کے چینلوں میں دہشت گردانہ کاروائیاں قرار دیتے ہیں فحاشی کے وہ مراکز جو ننگے میڈیا اور زیرناخ ثقافت کا نتیجہ ہے ان مراکز کو بھی اڑایا جائے چاہے وہ کسی بابا اور قائد اعظم کا مزار ہی کیوں نہ ہو نمبر تین جمہوری سیاسی جماعتیں اور وہ قوم پرس جماعتیں جو کمیونسٹوں کے باقی ماندہ انڈے ہیں بطور مثال اے این پی اور ایم کیو ایم کا نام لیا جا سکتا ہے یہ جماعتیں مسلمانوں کے ملک پاکستان میں کفری نظام یعنی جمہوریت کو پھیلانے میں مشغول ہیں بطور مثال پیپل یعنی ابلیس پارٹیز اور موسم لیگوں کا نام لیا جا سکتا ہے ان کا بھی وہی علاج ہے جو جاسوسوں کا ذکر ہوا خصوصاً ان کے بڑوں کو نشانہ بنانا چاہیے موسم لیگ قاپ یعنی لال مسجد کے قاتلوں کو سر فہرست رکھا جائے پرویز اور اس کے مینڈکو چودھری شجاعت شیخ رشید مشاہد حسین اور آفتاب شیر الطاف حسین جیسے رزیلوں کو جلد از جلد قتل کرنے کی کوشش کی جائے اللہ تعالی مجاہدین کو ثابت قدم فرمائے اور جہاد پاکستان کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے تاکہ شریعت یا شہادت کا خواب شرمندہ تعبیر ہو جائے آمین. الحمد الحمدللہ مسلمانوں میں خصوصاً لال مسجد کے قتل عام کے بعد جذبہ جہاد بیدار ہو چکا ہے نوجوان لڑکوں لڑکیوں اور بڑوں کے بعد اب علماء کرام باقاعدہ پاک جہاد کے لیے جہادی تربیت حاصل کر رہے ہیں جیسے افغان جہاد میں پاکستان کے علماء و طالبان کا بہت بڑا حصہ رہا ہے ویسے ہی پاک جہاد میں بھی علماء دیوبند کا عظیم کردار ہے اللہ تعالی ثابت قدم فرمائے آمین اے مسلمانوں اے عالمان دین اے طالبان شریعت کالج یونیورسٹی کے طالب علموں اے ڈاکٹرو اے انجینئروں اور تمام شعبہ حیات سے متعلق مسلمانوں ان تمام مشقتوں قید و بند کی صعوبتوں جہاد کی تکلیفوں یتیموں کے نالوں بیواؤں کی آہوں فدائیوں کے ٹکڑوں اور شہیدوں کے بہنے والے خون کا مقصد شریعت یا شہادت کے سوا کچھ نہیں جب تک زندگی رہی پوری دنیا میں شریعت کے نفاذ کی خاطر جہاد کرتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ خصوصا پاکستان کے مسلمان عوام کے لیے راہ نجات صرف اور صرف اسلامی نظام ہے جیسے گاڑی ڈیزل اور پٹرول کے بغیر نہیں چل سکتی اسی طرح مسلمان بھی اسلامی شریعت کے بغیر امن و امان اور عزت کی زندگی نہیں گزار سکتا اے اللہ تو ہماری علمی کمزوریو اور عملی کو معاف فرما ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على الخوم الكافرین یہ دشمنوں کی گردانیں ورامیں چل پڑے سب پہ بن کے شیر آج تم جھپٹ پڑو خدا کی نسرتیں تمہارے ساتھ ہے مجاہدو شیر آج تم جھپٹ پڑو خدا کی نسرتیں تمہارے ساتھ ہے مجاہدہ خدا کی نصرتیں تمہارے ساتھ ہے مجاہدو نمبڑا سالیوں دین کے سپاہیوں تبیلنا زبلنا تبیلنا نہ سبيل نہ الجہاد و الجہاد نہ سبيل الجہاد و